اللہ کیا فرما رہا ہے ومالحیات دنیا الا اللعب واللعب دنیا کے زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشہ ہے پاس ٹائم ہے تھوڑی سی دیر کی چیز ہے اپ دیکھیں کھیل تماشا کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا ذرا سی انجوائےمنٹ انٹرٹینمنٹ ڈائیورژن تو بس یہ ذرا سی انٹرٹینمنٹ ہے تمہاری زیادہ دیر رہنا نہیں ہے یہاں پر ولادار والاخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو کہ تقوی اختیار کریں پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے لا ظنوں کا آپ کو رنج ہوتا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کو غصہ آتا ہے جو دین کا کام کرے لوگوں کی طرف سے مخالفتیں یا باتیں سن کر اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے بلکہ اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہو دل دکھے کہ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے جب خیر خواہی ہوتی ہے ہمدردی ہوتی ہے دراصل یہ الفاظ جو ہے نا ہمدردی خیر خواہی اور لوگوں کی بھلائی چاہنا یہ اتنے مس یوز ہوئے ہیں ایسا ان کو politically استعمال کیا گیا ہے exploit کیا گیا ہے کہ خیر خواہ کا لفظ سن کے ہمارے چہروں پہ بعض دفعہ تنظیم مسکراہٹ آ جاتی ہم کہتے ہیں خیر خواہی نہیں یہ بات نہیں ہے ہونی چاہیے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا کام کرنا ہے تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا اخلاق پیدا کرنا ہوگا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دل بنانے کی کوشش کرنی ہوگی اس کیپٹیسم سے اور یہ جو ایک ہارش ایٹیٹیوڈ ہے اس سے نکلنا ہوگا ہم کو تکلیف ہو انسان کو پریشانی ہو کہ کیوں نہیں بات مانتے لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس سے آپ کو رنج ہوتا ہے مگر یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو ان کو پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر آپ میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈ لیجئے یا آسمان میں سیڑھی لگا لیجئے اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کیجیے ولاشا اللہ اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا فلاکون لہٰذا نادان مت بنیے دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا بہت پیاری بات ہے اناما یس تجیب اللدینہ لبیک وہ کہتے ہیں اللہ کی پکار پہ جو سنتے ہیں پتا چلا اللہ سے قریب آنے کا پہلا انڈیکیشن کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سننے کا دل چاہنے لگتا ہے وہ سننے لگتا ہے پہلے سنا نہیں ہوتا غافل ہوتا ہے نا علم نہیں ہوتا لہٰذا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کن کن پیاری پیاری چیزوں کی طرف پکار رہا ہے جب سنتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل اپنے رب کی طرف راغب ہو جاتا ہے ہدایت کے راستے پر آ جاتا ہے رہے مردہ بلما تھا اصحم اللہ تو ال رہے مردہ تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا اور پھر وہ واپس لائے جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں کوئی بات بار بار موجزے مانگا کرتے تھے اگر ہدایت چاہیے تو پوری کائنات نشانی ہے پوری کائنات آیت ہے اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہو اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں دیکھ لو فرمایا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَوْئِرٍ يَقِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُ زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو یہ تمہاری طرح کی قسمیں ہیں ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں انہیں جانور بھی اپنے رب کی طرف سمیٹے جائیں گے حدیث میں آتا ہے قیامت کے روز تمام جانور اور پرندے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اور کسی سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا تو وہ اس سے اپنا بدلہ لے گی اور اس کے بعد جانور جو ہیں یہ پھر مٹی کر دیے جائیں گے یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر تمنا کریں گے یا کہ کاش میں بھی مٹی ہوتا میرا بھی حساب کتاب نہ ہوتا و لذی نہ بھی آیاتی نہ بکمم مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں میں اللہ ہوں یلل ہوں اور میں یشا یجال ہوں اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر لگا دیتا ہے اب یہ جو آیات آتی ہیں اب جس کو بھٹکنا ہوگا جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ ان سے دلیل لے لے گا کہ میں کیا کروں اللہ نے بھٹکا دیا جو ہدایت لینا چاہتا ہوگا کہے گا کہ اللہ مجھ کو نہ بھٹکا اللہ مجھے تو ہدایت چاہیے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 بل تلکی اسی کو تم پکارتے ہوئی انشا و تن سا ما تشری پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو تو بتاؤ مشکل کشا کون ہے حاجت روا کون ہے یہ مشرکوں کو آپ دیکھیے اتنا تو کریڈٹ دینا ہے کہ جب ان پر مشکلات پڑتی تھی وہ حبل لات عزا, منات مناد سب کو بھول جاتے تھے صرف ایک اللہ کو پکارا کرتے تھے لیکن افسوس کہ آج جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کا حال یہ ہے کہ کتنی بھی مشکل کیوں نہ پڑے ان کو تب بھی اللہ نہیں یاد آتا ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک شخص طواف کر رہا تھا اب تو آج کل وہاں پہ بہت لوگوں کے پاس سیل فونز ہوتے ہیں نا طواف بھی کر رہے ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے تو وہاں پر وہ طواف کر رہا تھا یا بہرحال خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا تھا اسے گفتوں کو یہ سنی گئی کہ وہ اپنے گھر پاکستان فون کر کے کہہ رہا تھا کہ جی میں بیمار ہو گیا تھا اور بڑی مشکل آئی تھی اور میں بچ گیا اب میری طرف سے داتا دربار جا کر دکھ چڑھا دینا یا یہ بھی کہ اب میرے لیے وہاں جا کے کر دعا کرنا کہاں بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں دعا کہاں کروا رہا ہے داتا دربار مشکلات میں بھی اللہ نہیں یاد آتا کیا ہو گیا ہے ہم کو اور پھر کہتے کہ ولہ ربینہ ماں کنہنا مشرقین اللہ کی قسم ہم تو مشرک نہیں ہیں اب یہ بھی اگر شرک نہیں ہے تو پھر شرک اور کیا ہے ولقد ارسل امن قبل کا فقدنا تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے ان قوموں کو مصائب اور علام میں مبتلا کیا تاکہ وہ آجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں یہ اللہ تعالی کا ایک طریقہ تھا جب رسول اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا تو کچھ چھوٹی چھوٹی مشکلات لوگوں کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے اندر جھانکیں اپنے باتن کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ مشکلات ہم پر کیوں آ رہی ہیں اپنے گناہوں کا غلطیوں کا ان کو احساس ہو اور رسول کی قدر آئے اور رسول کی بات ماننے پر تیار ہو جائیں بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے آجزی اختیار کی مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو بہت اچھا کر رہے ہو بہت ٹھیک کر رہے ہو پھر کیا ہوا دیکھیں عام طور پہ ہمارا تصور کیا ہے کہ جب اللہ کسی سے بہت ناراض ہوتا ہے تو اللہ ساری نعمتیں چھین لیتا ہے یہ خیال ہے نا ہم لوگوں کا یاد رکھے کہ یہ اسلام کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے یہ خالصطن مشرکانہ عقیدہ ہے کہ جب دیوی دیوتا خوش ہوتے ہیں خوب خوب نعمتیں ملتی ہیں تو خوب نعمتوں کا ملنا اس کا مطلب ہے کہ دیوی دیوتا بہت راضی ہیں اور مشکلات کا پڑھنا اس بات کا ثبوت ہے کہ دیوی دیوتا ناراض ہو گئے ہیں اسلام کی یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جب ناراض ہوتا ہے تو ایک عذاب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مشکلات آ جائیں اور ایک عذاب دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کی بارش ہو جائے جب قوم بے انتہا ربیلیس ہو جاتی ہے تو عذاب کی پہلی قسط دنیاوی کامیابی اور دنیاوی خوشیوں کی شکل میں بھی آ سکتی ہے فرمایا فلم ماں نسو ماں وکر بھی پھر جب وہ بھول گئے اس چیز کو جس سے کہ ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی تھی کیا, کیا فتحنا علیہم ابوا کل شعی ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے دنیا وافر کر دی بہترین اولاد بہترین بیوی بہترین شوہر اچھا گھر صحت دولت عزت معاشرے میں سوشل پوزیشن سب دے دیا ان کو کیا ہوا حت تدا فرح ہو بیما جب وہ مست ہو گئے اس میں جو ہم نے دیا تھا اقدنا ہم بخت اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا نعمتیں رکھی کی رکھی رہ جاتی ہیں جنازے اٹھ جاتے ہیں جن چیزوں کی خاطر آخرت برباد کی تھی وہ ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں مجھے بتائیں کون جاتا ہے قبر میں اپنے کپڑے لے کر اور جولری لے کر کوئی نہیں جاتا قبر میں جب فرشتے آتے ہیں تو سٹیٹس نہیں پوچھتے اچھا منسٹر کی بیوی تھی واو وہ نہیں امپریس ہوتے اچھا ایم آئی ٹی سے پڑھا تھا نہیں امپریس ہوتے کہیں گے کہ اللہ کے بندے بنے تھے امال نامہ دکھاؤ ذرا کیا ہے اس کے اندر پھر وہاں یوز ہو جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ کسی شخص کو نافرمانی اور گناہوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں دے رہا ہے جس کے بندے کو طلب ہے تو سمجھ لو یہ اس کے حق میں استدراج ہے اللہ ڈھیل دے رہا ہے رسی چھوڑ رہا ہے اچانک کھینچے گا ایک اور حدیث ہے تم کسی بدکار پر نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے رشک نہ کرنا یہ مت کہنا ہے سو لکی کتنے لکی ہیں یہ سو so واٹ نماز نہیں پڑتے کبھی مت کہنا کسی بدکار پر نعمت اور خوشحالی کی وجہ سے رشک نہ کرنا تم کو معلوم نہیں مرنے کے بعد اس پر کیا کیا مصیبتیں پڑنے والی ہیں دَابِرُ الَّذِينَ لِلَّهِ رَبِّ اسی طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں جن نے ظلم کیا تھا اور تعریف اللہ رب العالمین کی جڑ کاٹ دی گئی اس کو عذاب استی سال کہا جاتا ہے یا میٹ کر دینا جڑ کاٹ دینا ان کی جیسے کہ اگر آپ نے ہو سکتا تصویریں دیکھی ہوں پومپیائی دیکھی ہے ایک چھوٹا سا شہر تھا ماؤنٹ وسویس کے پاس آباد تھا انتہائی وہ لوگ سرکش اور باغی اور بے حیا ہو گئے تھے ماؤنٹ وسویس پھٹا اس کی راک نے ان کو کور کر لیا جو جس پوزیشن میں تھا اسی پوزیشن میں رہ گیا پھر ہزاروں سال بعد ایکسکرویشن ہوئے اور کھنڈرات ان کے نک اور وہ سب انٹیکٹ ویسے کہ ویسے ہی ہیں. جس حال میں تھے اسی حال میں ان کو اللہ تعالیٰ نے پرزرو کر دیا اور ایسے ختم ہوئے کہ دوبارہ کبھی نہ بسے حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی قوم کو باقی رکھنا اور بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے اندر دو اوصاف پیدا کر دیتا ہے میانہ روی اور عصمت اور عفت حیا ہوتی ہے ماڈسٹ ہوتے ہیں اور جب ہلاک کرنا چاہتا ہے تو خیانت ان میں عام ہو جاتی ہے بدامالیوں کے باوجود دنیا میں کامیاب نظر آتے ہیں قل کہیے ان اخذ اللہ سمعكم وختم من کل کہہ بھی کبھی تم نے سوچا اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سار کون خدا ہے جو یہ قوتیں تم کو واپس دلا سکتا ہو اس میں سمجھی کہ ایک طرح سے ترغیب ہے کہ اب سمجھ بات آ ہے انتظار مت کرو گائیڈنس ڈیلیٹ از گائیڈنس ڈینائڈ جیسے ہم جسٹس کے کہتے ہیں کہ جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ فورا قبول کر لو انتظار کیوں کر رہے ہو ابھی تو مہلت دی ہے کیا پتا ایک وقت آجے جائے کہ دلوں پر یہ موہر لگ جائے پھر تمہارا دل بھی نہ چاہے نیکی کرنے کا پھر تمہارا دل بھی نہ چاہے بات سننے کا تو بہت لینئنٹ مت رہنا اپنے ساتھ کہ اچھا اچھا سن رہے ہیں پھر دیکھیں گے غور کریں گے مومنٹ کا کیلکولیٹنگ مائنڈ نہیں ہوتا پروزن کونس نہیں تولتا رہتا کہ کروں نہ کروں کیا فائدہ کیا نقصان نہیں اس کا بزنس رب کے ساتھ ہے اور رب کے ساتھ بزنس کرنے میں سوچنا کیا ہے فائدہ ہی فائدہ ہے ایک کے ساتھ سو دنیا میں دیتا ہے تو سوچو آخرت میں کتنا نوازے گا اندھر کئی فن اس رفول آئی آتی ہے دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانی ان کے سامنے پیش کرتے ہیں پھر کس طرح یہ نظر چرا جاتے ہیں کہو کبھی تم نے سوچا اگر اللہ کی طرف سے اچانک یا اعلانیاں تم پر عذاب آ جائے تو کیا ظالم لوگوں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ کرے حدیث میں دعا آتی ہے نا کہ اللہ ان ناؤز بن زوال نعمتی کا و تحاو العفیتی کا و فجات کا کا ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی تیری عافیت چلی جائے یا اللہ تیرا عذاب اچانک ہم پر ٹوٹ پڑے تو اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے جو نعمت ملے الحمدللہ کہیے اور اللہ کی مرضی کے حساب سے آخرت کا توشہ اس کو بنائیے کوئی نعمت پا کر مغرور ہونے کا بتائیے ہمیں کیا حق ہے مٹھی بر خاک تو ہم ہیں خاک سے بنے ہیں اور خاک میں چلا جانا ہے دوبارہ ہمیں کوئی غرور زیب دیتا ہے کوئی ایٹیٹیوڈ ہمیں زیب دیتا ہے اور ایسا ایٹیٹیوڈ کہ اللہ کا فرما بردار بننا ہم کو جو امبیرسمنٹ لگنے لگ جائے کہ شیطان ہمیں ایسی پٹیاں پڑھائے گا و الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ من ہم جو رسول بھیجتے ہیں اس لیے تو بھیجتے ہیں کہ وہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اب کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہوں فَمَنْ آ تو جو ایمان لے آیا کتنی پیاری بات ہے آ امن امن کیا ہوتا ہے اللہ نے ہمارے اس جسم کے ساتھ اللہ نے ہم کو روح بھی تو دی ہے نا ہمارے اللہ نے دو روپ بنائے ہیں جسم اور روح ایمان کیا کرتا ہے کہ جسم کے تقاضے بھی پورے کرنے کے طریقے بتا دیتا ہے اور روح کے تقاضے بھی پورے کرنے کے طریقے بتا دیتا ہے تو جسم اور روح میں مکمل امن ہو جاتا ہے پیس ود انز پیس ود آؤٹ جب اندر امن ہوتا ہے تو انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے انسان پر امن ہو جاتا ہے پرسکون ہو جاتا ہے وس وسے اندیشے لاخوف نلئم ولاحم یا زنون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ ایمان تو گڑ گڑا کر مانگنے کی چیز ہے خاص طور پہ آج کل رمضان کا مہینہ سب کچھ مانگیے ایمان مانگنا مت بھولی ایمان ہے تو الحمد جو ایمان لایا اور جس نے اصلاح کر لی. ٹوٹے پھوٹے امال تھے اس میں گناہوں نے کہیں کہیں خرابیاں پیدا کر دی تھیں ہر چیز کی اصلاح کر لی درست کر لیا جیسے آپ دیکھیں ہمارا کپڑا پھٹتا ہے یا کوئی چیز ٹوٹتی ہم جوڑ دیتے ہیں اصلاح کر دیتے ہیں اس کی درست کر دیتے ہیں اس کو اسی طرح ہمارے امال نامے کو دوست کرنے والی اس کی اصلاح کرنے والی چیز استغفار استغفار کر لے اصلاح ہو جائے گی اللہ ڈیلیٹ کر دے گا اس کو ہمارے امال نامے سے فمن آ جو ایمان لایا وہ اسلحہ اور جس نے اصلاح کر لی یعنی ایمان لا کر بیٹھا نہیں رہ گیا اور پھر اسی طرح گنا پھر وہی نہ فرمانیا وہی ایٹیٹیوڈ نہیں چینج اف ایٹیٹیوڈ بہت ضروری ہے اس لیے کہ دیکھیے اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھنے سے پہلے کلما پڑھنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کا عمل چینج نہ ہو لیکن ایمان لانے سے پہلے اور ایمان لانے کے بعد ہو نہیں سکتا کہ عمل نہ بدلے یہ تو دل کو امپیکٹ کرتا ہے نا جا کر اور جب قرآن دل پر اثر ڈالتا ہے انٹیلیکٹ پہ اثر ڈالتا ہے تو زندگی بدل جاتی ہے انسان کی پرائورٹیز ہی چینج ہو جاتی ہیں فمن آمن ابا اسلحہ فلا خوفن علیہم ولاحم یا زنون پہ جو لوگ ان کی بات مان لیں اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں و لذینہ قدزبے آیاتینا اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں کون جھٹلاتا ہے جس میں تکبر ہوتا ہے اس لیے کہ اپنی غلطی مان لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کے اندر آجزی ہے وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہے اور جو اپنی غلطی کا اعتراف کر سکتا ہے اس میں تکبر نہیں ہوتا لیکن جس کو ایٹی کا پرابلم ہے جس میں انا ہے ایگو پرابلم ہے اور جس کے اندر تکبر ہے پرائڈ ہے وہ کہتا ہے واٹ می اینڈ میک اے مسٹیک میں غلطی کر سکتا ہوں کیا باتیں کر رہے ہو مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی آئی ایم آلویز میں ہمیشہ ٹھیک کرتا ہوں میرے اتنے ایز آئے میں نے فلاں کالج سے پڑھا ہے میں تو فلاں جاب کرتا ہوں آئی ایم سو ویل میری تو یہ پوزیشن ہے اس کا یہ ایٹیوڈ ہوتا ہے اور زیادہ تر جو اللہ کے رسولوں کی باتوں کو جھٹلایا وہ مترفین نے جھٹلایا ویل well آف لوگوں نے ایلیٹس نے ریسٹروکریٹس نے پڑھے لکھے لوگوں نے جھٹلایا ان کو ہوتا ہے بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ پرابلم و لدینہ کردبو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو وہ مان نہیں سکتے اس بات کو کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں اور جو یہ مان نہیں سکتا وہ ہدایت پہ آ نہیں سکتا جب مانے گئے نہیں غلطی ہے تو اصلاح کیسے ہوگی یا مسٹم الدا ابو باقان وہ اپنی نافرمانیوں کے بدلے کی سزا بھگت کر رہیں گے کل کہہ دیجیے لا اکول اندی خزان کہہ دو میں تم سے یہ نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں تو کون ہے خزانے رکھنے والا کون ہے گنج بخش کون ہے داتا اللہ خزانے اس کے پاس ہیں ولا علمغیبہ نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں میں فرشتہ ہوں میں تو صرف اس وہی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے پھر ان سے پوچھو کیا اندھا اور آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں یا کون اندھا ہے اور کون آنکھوں والا جس کو وہی کی روشنی نظر نہ آئی وہ اندھا جس کو وہی کی روشنی نظر آ گئی وہ بصیر بصیرت ہے انسائٹ ہے فور سائٹ ہے افلاط اتا فکر کیا تم غور و فکر نہیں کرتے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس علم وہی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کر دیجئے جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی نہ ہوگا جو ان کا حامی و مددگار ہو یا ان کی سفارش کرے اور وہ خدا ترسی کی روش اختیار کر لیں یہ خوفون کا لفظ آیا ہے خوف وہ اندر بہل لدین یا خبردار کیجئے ان کو جو خوف رکھتے ہیں اب دیکھیے وہی کا ذکر چل رہا ہے بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سن کے بہت ڈر لگتا ہے کیا اچھی بات ہے قرآن سن کے ڈر لگنا خوش قسمتی کی علامت ہے خوش قسمت ہے جو ڈرتے ہیں لیکن آپ اس ڈر کے دو نتیجے نکلتے ہیں قرآن سن کے جب ڈر لگتا ہے تو یا تو وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جن پر کہ قرآن و عید سنا رہا ہوتا ہے اصلاح کر لیتے ہیں یا قرآن کا سننا چھوڑ تو ان کے قرآن نہ سننے سے کیا ہوگا کہ نجات مل جائے گی کیسا یہ ایک سوچے نا ایٹیوڈ ہے تو ڈرنا بڑی چیز ہے خوف انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے آگے بڑھاتا ہے ہمت پیدا کرتا ہے انسان کے اندر بعض دفعہ انسان بہت چیزوں کو ڈیلے کر رہا ہوتا ہے اور پروکیسٹ کر رہا ہوتا ہے اچھا کر لیں گے اچھا کر لیں گے کاہلی ہوتی ہے اگر خوف کی کیفیت تاری ہو جائے ایک عمل پر آ جیسے ہو سکتا ہے یہاں ہم آپ سے اس وقت کہیں اٹھ جائیے ہال خالی کر دیجئے خالی کر دیجئے ہو سکتا ہے کوئی اٹھے کوئی نہ اٹھے اچھا اٹھتے ہیں ابھی آپ اب تصور کریں یہاں ایک کوکروچ آ جائے یا چھپکلی آ جائے تو سوچے نا کس تیزی کے ساتھ دوڑیں گے یہاں سے اسی کے ڈر لگا نا تو ڈر موٹیویٹ کرتا ہے تیزی کے ساتھ عمل پر لے آتا ہے ڈر سے پہلے تو ہو سکتا ہے سوالات پوچھ رہے ہوں کہ اچھا کدھر ہے وہ چوہا اور کہاں ہے اور کدھر ہے وہ کاکروچ جب سامنے نظر آ جاتا ہے خوف محسوس ہوتا ہے سب سوالات نکل جاتے ہیں اسی طرح جب انسان کو خوف ہوتا ہے ڈر ہوتا ہے تو پھر وہ فکر بھی کرتا ہے تیزی کے ساتھ عمل بھی کرتا ہے ولا تتر بلغداد اور جو لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے رہتے ہیں اور اس کی خوشنودی کی طلب میں لگے ہوتے ہیں انہیں اپنے سے دور مت پھینکیے ان کے حساب میں کسی چیز کا بار آپ پر نہیں اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں اس پر بھی اگر آپ ان کو دور کر دیں گے تو ظالموں میں شمار ہوں گے اس کا بھی کیا تھا بیک گراؤنڈ مکے کے سردار کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سننا چاہتے ہیں لیکن ہم ہیں سردار آپ کے پاس تو یہ غلام بیٹھے رہتے ہیں یہ بلال بیٹھے ہیں اور یہ یہاں پر خباب ابن ارت بیٹھے رہتے ہیں ان غلاموں کے ساتھ ہم سے نہیں بیٹھا جاتا تو ان کو ہٹائیے تاکہ آپ کی مجلس ہماری شاعان شان بنے تو ہم آ کر بیٹھے تو یہاں کہہ دیا گیا کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متکبر لوگوں کے ناز نخرے اٹھانے کی آپ کو ضرورت نہیں جو اتنے اسٹیٹس کانشیس ہیں اپنے خول میں بیٹھے دین کی بات سننے کے لیے کسی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی یہ کلب تھوڑی ہے کہ کہہ دیا جائے کہ آیاز اینڈ ڈرائیور نہیں یہ ہو نہیں سکتا سب الاؤڈ ہیں وہ آیا وہ ڈرائیور وہ غلام وہ کنیز جو کہ اللہ کا حکم مانتا ہو اللہ سے ڈرتا ہو ان بیگم صاحب اور ان صاحب کے مقابلے میں بہت بہتر ہے جن کے اندر تکبر ہے جو اللہ کی بات ماننا اپنی حیثیت کے خلاف سمجھتے ہیں اپنی ڈگنیٹی کے خلاف سمجھتے ہیں تو کہا کہ ایسے سٹیٹس کانشیس لوگوں کو اہمیت مت دیجے دراصل ہم اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو باس کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر کہیں کیا یہ وہ ہیں لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے آپ اس کو ذرا سمجھیں کس طرح غریب ہیں محنت مزدوری کرتے ہیں پسینہ آتا ہے اسمیل آتی ہے ان کے پاس گاڑیاں تو نہیں ہے کہ کنڈیشن گاڑیوں کے اندر آ جائیں در سننے کے لیے بسوں میں آتے ہیں کہاں کہاں سے آتے ہیں اسمیل بھی آنے لگتی ہے اب یہ ڈسڈین فل ایٹیوڈ ناک پر رال ر لگ کر کہنا او مائی گوڈ بہت اسمیل آ رہی ہے ہم نہیں بیٹھ سکتے یہاں پہ یہ انداز اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جوتیاں پٹکاتے پھرتے ہیں چار پیسے جن کے پاس نہیں ہے ان کو ہدایت مل یہ اللہ کے بڑے چاہیے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ہدایت پیسے کے ساتھ اٹیچڈ ہے جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ اتنا ہی عقلمند ہے اور اگر ہدایت کو بہت ہی اچھی چیز ہوتی تو پہلے تو ہم جیسے پیسے والے قبول کرتے اگر ہم جیسے پیسے والوں نے قبول نہیں کیا اس کا مطلب ہے کہ ہدایت گھٹیا چیز ہے اس لیے کہ معاشرے کا ڈاؤن پروڈنٹ طبقہ اس کو اختیار کر رہا ہے تو فتنا بن گئی یہ چیز ان کے لیے کہ بلال اور خباب ایمان لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کوئی آلہ چیز نہیں ہوگی ہاں ابو جہل ابو اگر لاہور لاتے تو بڑی آلہ چیز ہوتی۔ وہ فقل اعلیٰ فک السلام علیکم کتابہ رحما دیکھیں کتنی حوصلہ افزائی کیا ویلکم کر رہا ہے اللہ ان لوگوں کو جو دل کھول کر آتے ہیں اللہ کا کلام سننے کے لیے فرمایا ہاں کیا اللہ اپنے شکر گزار بنتوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری پر ایمان لاتے ہو تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتقاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہ سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا ادم وما انا من المحتین اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا راہ راست پانے والوں میں نہ رہا یہ دیکھیے لیول آف کانفیڈنس جو ایک مومن میں ہونا چاہیے کسی سوشل پریشر میں نہیں آتا سارے لوگ بےحجاب کریں سارے لوگ ساری کے کام کریں وہ کہتا ہے کہ نہیں چونکہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے لہٰذا میں نہیں کروں گا سوشل آؤٹ کاسٹ ہونے کے لیے لافنگ سٹاک بننے کے لیے بڑا کانفیڈنس چاہیے ہوتا ہے جو بہت اعتماد ہوتے ہیں جن کو سچائی پر یقین ہوتا ہے وہی برداشت کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا کانفیڈنس ہوا کرتا تھا بیاہ کے اندر دیکھیے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں فالو کرتا تمہاری رسومات تمہارے طور طریقوں کو قل انی علی قائم ہوں اور تم نے چھٹلا دیا ہے اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے کہ